ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشباؤ على الكفاف رحماه بينهم تراهم ركعا سجادا يبتغون فضلا نل پیم ہم پی گوشو دارکم کلو حم پیتم کلو ہم تل قَزَرَ إِنْ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ اسْتَغْلَظَتْ سَمَاءٌ عَلَٰ سَمَائِهِ يُرْجَمُ الصُّعَادِ عَلَىٰ يَدِ ذَٰلِكُمُ الْكُفَّارِ وَعَذَّبَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله مولانا العظيم ہر قسم کی و تنا تعریف سمجید تقدیر اس مالک الملک رب العزت وحدہ لاشریک نلائق ہے کہ جس میں قبضے اور اختیار اندر اس کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز ہے کہ کسی آوے یا نہ آوے حقیقی مالک وہ اللہ ہی ہے و نواز ہوتا اوقات انسان اپنے مال و دولت سے بلبوسے سے کبھی اپنے منصب اور اپنے عہدے بھی بنا سے یہ سمجھ گئے کہ اللہ کی کائنات اندر میرا بھی کوئی دخل عمل ہے یہ بات حقیقت سے بالکل برعکس ہے اللہ جل لاشام اما نوار اپنی حکومت اور اپنی حکمرانی کے بارے اندر پرانی مجید اندر متعدد مقامات سے بڑے واضح الفاق اندر ارساد الملک پاک ہے وہ ذات جدے قبضے اندر ہے ساری کائنات جدے اختیار اندر ہے ساری بادشاہی جدی حکومت ہے وہ ہوگا کل شہی ان اور وہ او ہر چیز پہ قدرت رکھتے وہی او طاقت اور قدرت ہر چیز پہ حاوی ہے کہتے فرمایا اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ اے سارا کچھ اُسِدہی بنایا ہویا ہے کہ حکم بھی اُسِدہی چند ہے الفاظ مختلف ہیں لیکن مقصد ایک کوئی ہے کہ ساری کائنات اندر تصرف دا اختیار ہے اِذِ اندر تغیر و تبدل دا حق ہے کہ صرف اللہ ہے اللہ دوبارک پتا جنہ لوگ اس دنیا اندر آرزی جہ اختیار اور قبضہ دینے اگر اندر تھوڑی جی بھی عقل کی رمت ہو یہ بات سوچ چاہیے کہ یہ ساتھی بہت بڑی آزمائش ہو رہی ہے سارا امتحان لیازاد اپنے اختیارات کس طرح استعمال کرنے ہیں اللہ کی کائنات اندر وہ بندے بن کے رہنے ہیں یا وہی سرزمین اندر وہ ملک اندر وہی او سلطنت اور حکومت اندر وہ باغی بن کے رہنے وہ او متی اور پرمردار بن کے اپنا وقت گزارنے یا ہوں نافرمان بن کے اپنی بدکسمتی اندر اضافہ کرنے کے معمولی جی عقل اور سمجھ رکھنے والے شخص بھی سوچ لینا چاہیے قیامت دے دن ایسے بدنصیب لوگ جنہوں نے اللہ دی سرزمین اندر اللہ دی حکومت اندر اللہ دی سلطنت اندر او کردار ادا نہ جا کردار ایک انسان ہونا دا ہونا چاہیے اللہ دے متی اور فرما بردار بن کے نہ رہے اللہ کی مخلوق دے خادم بن کے نہ رہے اللہ دے افسام کو نافذ کرن والے نہ بنے یہ اپنی زبان تو اقرار کرتے ہوئے روندے ہوئے چیختے ہوئے لب نا غالاب ایڈے رب ای سڈے پرور جگار غالابت آئی نا شک وا تون ساری بد نصیبی سڈے تالے باغ ساری بد بختی نے سنو گیر لیا وق من زوالی اللہ ابھی تیرے سیدھے رستے سے نہ آ سکے ساری دولت نے سانو ایسا نشہ چڑھا دیں تیرے باغی بنے رہے سارے اختیارات اور سارے اقتدار نے سا ایسا دماغ خراب کر دیتا کہ ابھی تیرے دسی نہ بن سکے وق من زوالی ابھی گمراہ ہو گئے ساری بدبختی سارے سے غالب آئی ساری بدنسیبی نے سانو گھیر لیا اور اسی گمراہ ہو دے دے اپنی زبان تو کہیں گے قیامت والے دن روکھتے ہوئے جیخ دے ہوئے چلا اللہ پھر کہن گے اے جہنم کے دربانو اے جہنم کے نگرانو اے اللہ ایرف مامور اور مقرر فرشتی ہو اللہ نے عذاب تیز لگایا ہو جہنم ایک بہت بڑی جیل ہے جہاں اللہ نے اپنے نا فرمانا قید کرنی فرشتے اللہ نے داروگے بنا کے مقرر کیے ہوئے الف مجید اندر اللہ نے فرمایا کہ انی فرشتے اور انی ملائے جہنم سے داروگے بنا جان نے اللہ دے نا پرنا جہنم اندر قید رکھنا ہے اور انہ دے عذاب اندر ہر لمحے تیزی اور زیادتی ہے نعوذ باللہ. اے سن کے کہ جہنم دے انی نگران اور انی داروغے ہیں ابو جاہل خبیز کہنے لگا کہ ان تو ایک نا قابو کر لوگ سارے مل کے باقی اٹھارہ بھی نہیں پکڑ سکو گے نشا کا نشا مکے کا چوتری سمجھا جاتا سمجھ میں بڑا عقل مند آدمی ہاں ہالانکہ وہ عقل مندی کا اندازہ وہ نام تو ہی لگایا جا سکتا ہے نام ہے وہی کنیت ہے ابو جہل ابو جہل کے مانے نے سر تو لے کے پیروں تک جہالت ہی جہالت اور وہ بڑا فخر کی اپنے اس کنت ابو جہال جہالت ہی جہالت انہیں بکواس کردیا ہوا کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و و امی و روحی کہ میرے رب نے خبر دستی ہے کہ میں جہنم سے انی نگران مقرر کیتے ہیں ان سو ایک میں پکڑ لوا باقی نو تو ہی قابو کر لیا گے وہ اللہ کی جیل چو نکل جا گے چھٹ آزاد ہو جا کبھی اس طرح بات کردہ کہ یہ سارا کچھ جھوٹ ہے جو کچھ یہ کہہ رہا نعوذ من نوزلہ جڑے دنیا کے سردار نے وہ اگے بھی سردار ہونے اب بھی کئی سردار نے یہ سمجھیا ہوا ہے کہ جڑے دنیا تے وزیر خارجہ نے ابھی بھی سردار وزیر خارجہ ہی ہونے یہ تو پتا لگے گا نا جب اللہ دی جیل اندر میں اللہ نے قید کیتے جب ایسے بدماش وہ سیلے اکی کھلیں اسی باہر کا سپیکر بند کر دیتا ہے اور نال ہی اللہ دی عدالت اندر اے مقدمہ دائر کر دیتا ہے کہ اللہ قیامت دے دن چوراں دی بدماشاں دی بدکاراں دی زانیاں دی حکومت نلا کے تو تیرے سامنے پوچھنا ہے اسی تیری کتاب بیان کرنا چاہتے سن اور انہوں نے سپیکر بند کرا دیتے سن اللہ تیری عدالت اندر اے مقدمہ دائر کر دیتا ہیں اسمبلی اندر چوڑے کھڑے ہو کے سپی کرتے کہ سکتے نے خدا کا کہ ایک مسلمان منبر تے کھڑا ہو کے اللہ توحید بیان نہیں کرتا کر محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دین نہیں سنا سکتا لوگ سپیکر یہ مسلمان کا ملک ہے اسلامی حکومت ابھی مسلمان ہوں مجھے شک ہے انتہا تین چیزیں کہ نہ یہ اسلامی ملک ہے ایک دھوکھا اور پرہب ہے جہاں اندر مبتلا نہ یہ کوئی اسلامی حکومت ہے کہ نہ اسی مسلمان ہاں ورنہ اللہ کا وعدہ سے موجود ہے وہ ان تھی مومن بن جاؤ تو تلند تو ہو سکتا ہے تو اچا تو ہو, ہو سکتا ہے تھڈے تو ارتدار کیوں مل سکتا ہے تیمن بن جاؤ تو اقتدار ت حکومت اڑی ہے اختیار اگر میدان بدر اندر یہ حکم مل سکتا تھی اے میرے اے میرے ہو مدینے تو چل کے میرے حبیب کے جان سار صلی اللہ علیہ وسلم تین سو تیرہ کی تعداد اندر میدان بدر اندر, اندر پہنچ چکے ہیں ان مقابلے اندر ایک ہزار نا فرمان میرے آ چکے نے میرے فرشتے اے میرے, میرے ملا ایک جلدی نل میدان مگر اندر پہنچوا کے پردنا جا توڑ دیو اور جوڑ, جوڑ کو کھیڑ میرا اللہ اب بھی یہ حکم دے سکتا ہے وہی طاقت اب بھی موجود ہے ملائکہ اور فرشتے اب بھی موتی اور پرما بردار ہیں لیکن ابھی نا فرمان ہو جائیں سلے کچھ نہیں رہا تری عدالت مقدمہ درج ہو جانا چاہیے کہ قرآن اور حدیث سنانا آواز سے پابندیاں لگیں اس ملک اندر مل ہدانہ نظام لیا کوشش کی جا رہی ہے بڑے ایس طریقے کہ جدا احساس کسی میں سائب ہو رہے سب سے پہلا قدم اتنے یہ چکیا گیا ہے شاید تلم اندر بات ہے یا نہیں کہ پرائمری دی تعلیم تک پہلی جماعت تو لے کے پنج جماعت تک دینیات دا مضمون ختم کر دیا گیا ہے پہلی جماعت تو لے کے پنج جماعت تک دین یاد کا مضمون ختم کر دیا گیا ہے جڑے بچے ایس سال پہلی جماعت اندر داخل ہوئے وہ پاکستان اندر دینیات نہیں پڑھنگے مضمون ہی کوئی ابھی تو ستے پے آپی پتہ نہیں کبھوں کھلنگیاں زندگی اندر کھل جان گیا یا مرم کو بہرن بعد کھلنگ یہ پہلا مرحلہ ہے کہ بچیا نی یاس نہ پڑھائی جائے انہوں نے پتا نہ چلے کہ سارا رب ایک ہے وہ وقت نا شریف ہے سارے رب کا بھیجا ہوا دینک ہے جا اسلام ہے قیامت تک ساڈا پیغمبر ایک ہے جدا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں بچیاں کو پتہ ہی نہیں لگنیاں چاہیے دین یاد کا مضمون ختم کر دیا اور او دی جگہ تے لازمی کی کر دیا گیا کافر کی زبان انگریز کہ بچیاں تے بہت زیادہ پہ جائے گا دین دی کی ضرورت ہے کی. اسلام دی کی کیڑ ہے اس ملک اندر اتنے کابروں کی زبان سکھانی چاہیے اندر جائے بچہ بچا کہ کا زبان سکھاونی چاہیے وہ انگریزی تعلیم کے خلاف نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ حکم دا کہ تسی جا کے عبرانی زبان سیکھو یہ یہوتی سام دھوکھا دیں یہاں کی دی زبان سکھو تاکہ اے کوئی تحریر سامنے لے اون کوئی کتاب اور نرسٹ سارے سامنے لے لیا تسی خود ان پڑھ سکو سمجھ سکو یہ سان دا نہ دے سکتا اس نظریے نال کسی کافر دی زبان سکھنا کوئی بات نہیں بلکہ اگر نیتی ہے تو سواب ہے کہ یہ کافر کل اپنی زبان اندر میرے دین کے بارے اندر کوئی غلط گل کہے گا تو میں یہ گردن تو پکڑ سکا میں یہ چال سمجھ سکا لیکن ایک کافر دی زبان لازمی کر کے تے دینیات کی ضرورت محسوس نہ کرنا دیتے کر بدماشی کی ہو بچوں کی یہ بات شروع کی دینیات کا مضمون ختم کر دوں یہاں پتہ نہ لگے کسی چیز مسجد اندر سپیکر بند کرا دیو تاکہ جہے چند آدمی آدھے اکثریت نا ضرورت ہی نہیں نا مسجد اندر آؤ کی انہوں اپنی مرضی کے مطابق کھان واسے مل جاتا ہے پیم واسطے مہیا ہو جاتا ہے من پسند لباس انہوں کو نویں ماڈل کی کار وہاں نے چلے ہے ایک بلند و بالا کوسی دے او مالک ہیں کہ انہوں نے خداپور آ کے کی لانا سب کچھ وہاں موجود ہے وہ ہوں خداپور کار آ کے وہ بننا اور کی لینا ہے وہاں جڑے چند آ جانے نے جنہوں اللہ نے توفیق دیتی ہوئی ہے یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کی توفیق تو بغیر نہیں ہو سکے چند نم مسلمان ہونے والے لوگ آئے کہ آ کے کہہن لگے اے محمد صلی اللہ علیہ سل ارمن ہو گئے ایمان لے آئے آن. تو تھی دعوت دیتی ہے ابھی اس دعوت کو قبول کر کے ایمان لے آئے آن. تو آواز سے لب کہی। الفاظ اندر احسان جت لانا شروع کر دیتا کہ اللہ نے فرمایا یمنو نہ یہ آ کے اپنے اسلام اور ایمان کا حوالہ دے دے کے بڑے احسان چڑھا رہے ہیں کہ دیکھو جی اسی اسلام قبول کر لیا ہے اسی ایمان لے آئے ہاں اے نماز پڑھنی شروع کر دیتی ہے اسی کلمہ پڑھ لیا ہے اسی یہ کر لیا ہے اسی وہ کر لیا ہے اب نئی اسلام تم فرمایا اے میرے حبیب محمد صلی اللہ والے یہاں کا دماغ ذرا صاف کر دوا دو کہ تھی اسلام لیا کے میرے سے کوئی احسان نہیں دی. اسلام قبول کر کے میرے سے کوئی احسان نہیں کیتا تھی اگر تسی اپنے اسلام اور ایمان دے ہو, سے سے کے دعوے اندر سچے ہو تو تلاح کے سامنے سجے پی کے صرف چکنا نہیں چاہیے بل اللہ کوئی احسان نہیں اللہ دا احسان ہے کہ انہیں سانوں اسلام اور ایمان لیا توفیق دے یہ سا کوئی احسان نہیں کہ اللہ دے کار اندر آ جانے اِس کسی مسجد اندر نماز یا چونے واسطے چلے جانے ہاں یہ اللہ دا احسان ہے کہ انہیں سنوں توفیق دیکھی ہے وہ تو شکر گزار ہر وقت رہنا چاہیے ایسے بد نصیبہ کی کمی نہیں جڑے جیسے ڈی سی آر لا کے بیٹھے ہوئے ہیں جیس وی تاش کی بازی لگا ویلے ویسے کھیڑ دینے پہ اور قانون ان بنا دینے تو آڈلی اپنے بنائے ہوئے قانون لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کے قانون کا مزاق اڑا رہے وہ اس ویسے بی سی آتے فلموں دیکھ رہے ہیں وہ اس ویسے تاش کھیل رہے ہیں وہ اس ویسے شراباں شراب ہے بلاخوں کی تردید میں یہ بات ہے بڑی ذمہ داری والی بات ہے اگر وہ امر مصروف نہ ہوں ہوتے تو مسجدہ اندر جگہ نہ ملتی اس ملک اندر اکثریت اپنے آپ میں مسلمان پہلان والے بس بھی بستی ہے نا مسجدہ اندر جگہ نہ ملتی اگر سارے مسلمان مسجدہ اندر پہنچتے لیکن دیکھ لو کی حال ہے کن فرمایا یہ تحسان جتلانے میں یہ میرے حبیب محمد صلاحیت انہوں واضح کر دا تم علیہ یا اسلام اپنے اسلام کا میرے تے احسان نظر آؤ یہ اِس کلم پڑھ کے تو اٹھے تے بڑا احسان دیتا ہے اِس نماز پڑھ کے تڑا احسان کرنے ہاں بلے لاہو یا منو علیہ کم یہ اللہ دا کرم ہے وہ احسان ہے وہ بھی مہربانی ہے کہ انہیں تعین ایمان کی طرف کیتی ہے ایمان دی آؤ کی تھی دی دی توفیق دیتی میں کر رہا تھا کہ دینیات دا مضمون ختم کر کے بچیاں اس تعلیم تو محروم اور بے بہر رکھنے کی کوشش کیتی جا رہی ہے کہ انہوں اللہ دا پتا نہ چلے انہوں دین دا پتا نہ چلے انہوں رسول دا پتا نہ چلے صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قرآن دا پتا نہ چلے تو جہ ایک مسجدوں امرا دے سن انہوں نے اس طرح محروم رکھن دی کوشش کی جا رہی ہے کہ خطیب عربی کچھ کہے تو وہ سن لین تو جی وہ اپنی مادری زبان ہوے وہ او کوئی آواز وہ او نہ آن والیاں تک نہ پہنچے تاکہ وہاں دین دا کوئی پتا نہیں اور آہستہ آہستہ سب کچھ بھول جائے یہ بڑی گہری سازش ہے بہت بڑی چال ہے جا شکار ہوں چلے جا اللہ یہ قرآن خاموشی نل پڑھ کے پڑھنے واسطے نہیں سی اللہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کمی نل کتاب اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ابھی تے نازل کر رہے ہوں یہ تلاوت کر کر کے سنایا کرو یہ پڑھیا کرو لوگوں کے سامنے یا جو حکم بھی تو انو تو اٹے رب دی ہے تبلیغ کرو انو پہنچاؤ لوگ تک وہ سناؤ, او سناؤ و تفعل اگر آگے یہ کام نہ میرے احکام نہ پہنچائے میرے بھیجے ہوئے دین کی دی تبلیغ نہ کی سنا پما بل لگتا پھر یاد رکھو میرے ہاں اس بات اس نسطر سمجھیا جائے گا جس طرح کو رسولوں والا تسی کوئی کام ہی نہیں پما ابل لگتا رے اگر میری بھیجی ہوئی شریعت نو میرے پیجے ہوئے احکام نو لوگاں تک نہ پہنچایا یہاں کی تبلیغ نہ میرے احکام پہنچا دیا ہونا ولہ ہو گیا اصے موقع میرے ناس جہا بدبست بھی رستے اندر آئے گا مخالفت کرے گا میں اللہ اعلان کرنا کہ وہ تو میں بچاوی تو میں بچاو گا واللہ ہو جسے موقع الناس خاص کے ساڈے اندر بھی ایسا ہی مان آ جائے سانو بھی اللہ کے اس پرمام سے یقین آ جائے کہ اگر اللہ کا حکم سنا ہو دے ہوئے کسی مشکل کو بھی دوچار چار ہو جائیے ان شاء اندر بھی اضر اور سوا وہ او ازر تو خالی بات نہیں اور کسی مرحلے سے بھی مسلمان اللہ تو سوا کسی ہو ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے جس دل اندر اللہ کا ڈر آ جانا ہے مخلوق ساری کا دا ڈر اس نکل سکتا ہے کیونکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ کسی برتن اندر بیق وقت دو چیزاں نہیں سما سکتی ایک ہی چیز ہوئے گی اور یہ تجربہ سائنس کے بچیا اس طرح کرایا جاندہ ہے کہ کسی برتن اندر کوئی چیز جس لے ڈالی جاتی ہے کہ انہوں نے سمجھایا ہے کہ دیکھو یہ پہلے ہَا نہ پڑھیا ہوا ہے ہوا نکل گئی ہے جہی چیز یہ پائیے وہ وزن اس برتن اندر آ گیا ترازو اندر ہوا کا وزن بھی کیا جا سکتا ہے ایک گلاس ہے فرق کرو وہ اندر پانی توڑ کے با کے اگر پا جائے، دے تو پھر وہ وزن کر لیا جائے گلاس دا بھرے ہوئے پانی کا اس بعد پانی سارا گرا جائے تے خالی گلاس کا وزن کیا جائے تے دو وزن کا جڑا فرق نکلے گا او ہوا دا وزن ہے یعنی جب گلاس خالی نظر سی دے اندر ہوا موجود تھی جدو پانی پایا گیا ہوا نکلی ہے پانی نے وہی جگہ لئی ہے ایے ہی جس دل اندر اللہ کا ڈر اور خوف آ جاتا ہے ساری کائنات کی مخلوق کا ڈر نکلتا ہے جہی ادر اللہ کو سوا کسی ہوئی ہوں اللہ کا دا اللہ, اللہ نے پرانی مجید اندر فرمایا ہے یہ تاغو یہ شیتان یہ میرے نام فرمان تعلیم دوست سات ڈر اور خوف اندر مبتلا کرنے کی کوشش کر شیتان اپنے دوستوں کا ڈر ہو رکھاؤ تل اگر پچھان کی کوشش کرے گا اگر تی مومن ہو اگر تم مسلمان ہو پلا کو نہ ڈرنا میرے کو ڈرنا اگر تر ایمان ہودر بھی یہ ایمان آ جائے کسی دنیا کی کوئی طاقت رستے اندر رکاوٹ بن کے کھڑی نہیں ہو سکتی لیکن اللہ نے انسان نقل بھی دیکھی ہے یہ سوچن اور سمجھن والا بنا کے دنیا میں بھیجا ہے ساری مخلوق کو افضل بنایا ہے آلہ بنایا ہے وہ سبب یہ بھی دسیا ہے کہ یہ سوچتا ہے سمجھتا ہے یہ عقل دتی ہے یہ معاملات نقل ملک سوچ کے حل کرنے کوئی کوشش کرتا ہے اسی بھی اگر اس قسم دیا رکاوٹوں اپنے دماغ نال اللہ سے دیتی ہوئی توقل نل سوچ کے حل کرنے کی کوشش کریے کہ اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ ایمان شاء اللہ ایمان ہوگا مسلمان جس ویلے میدان جہاد اندر جانا ہے میدان کارگر اندر جانا ہے کہ کافر کا تو سارا انحصار وہی تیاری سے اور وہ اسلحہ اور باروس سے ہوں مسلمان جانا ہے کول ہتھیار اپنی ہمت کے مطابق اپنی طاقت مطابق ضرور ہونا چاہیے اللہ فرمانے نے اپنی طاقت کے مطابق دشمن کے خلاف تیاری ضرور کول بھی ہوتے نے کافر اپنے ہتھیاروں سے سارا انحصار کردہ ہے مسلمان انحصار اللہ کی مدد سے کرتا ہے انہیں کدی نہیں یہ سوچا کہ یہ میرے کو ہتھیار ہے یہ میں کامیاب ہوا گا یہ دشمنوں ماراگا نہیں ہتھیار ایک ذریعہ ضرور ہے لیکن مدد اللہ ہی کرتا ہے وہ ساری کی ساری امداد کا انحصار اللہ دیتا ہی ہے سوچنے ابھی کہ یہ سارے کی کچھ کیا جا رہا ہے ہر پاسو ناٹک بند کیا جا رہا ہے کسی شخص نو زندہ رہن کا حق بھی نہیں دیا دوسرے لفظ چند بدماشا کا امریکہ کے دورے پی جان یہاں کدی آئرلینڈ کے دورے سے چلے جان غریباں خون چوس چوس کے یہاں دورے پہ کدوں تک ابھی اس طرح کسم کورسی کی زندگی بسر کرتے رہے اللہ دا ایک قانون ہے یاد رکھو ان اللہ لائیوغی ان خود احساس نہ ہوئے کہ اے میرے نلکی کیتا جا رہے ہیں میرے حقوق چھینے جا رہے ہیں اللہ نے جڑا تین سانوں لیتا ہے اس دین نے دونوں پہلو دستے نے لا تظلمون و لا تسلمون فرمایا نہ ظالم بنیانجے نہ مظلوم ہی بن کے زندگی بطر کریں تو اجازت نہیں کہ کسی کے حقوق تے ڈاکہ مارو کسی کے حقوق غصب کرو کسی تے ظلم کروانے کمزور بھی نہ بن جایا جائے کہ جا جی چاہے تو حقوق غصب کر کے دوڑ جا رہے وہ ہی نہ سا. اللہ تے ایمان ہوئے، تے پھر کمزور ہوئے بن جائے. ایمان پیدا قرآن بڑی عجیب کتاب ہے سارے ایک دوست نے میرے سامنے بیٹھے گفتگو ہوتی رہتی اور میں بار بار اللہ کے اس فرمان کا حوالہ دینا رہنا ہونا کہ اللہ نے فرمایا یا ایو حل نہ آمنو آرمی نو قرآن یا ائو حل نہ آمنو آرمی نو ایمان جی نے سائب فرمایا ایمان والیو ایمان لیاؤ اے ایمان والیو ایمان لیاؤ مفہوم کی ہے کہ تھی دعوی سے کر دیں ایمان لے آئے اتنی مومن ہاں اپنے دعوے سچا کر دکھاؤ ایمان دا دعویٰ پیتا جے ہن سچ مچ مومن بن کے دکھاؤ سا صرف دعویٰ ہی ہے ابھی اجے مومن بنے نہیں کوشش بھی شاید شروع نہیں کی تھی. اگر کوشش شروع کر دے کہ اللہ ضرور رستے کھول لینا وہ جی طرف آن کی کوشش کرتے رستے کھولتے چلے جائیں انہوں رکاوٹ دور کرتے چلے جائیں پچھلے سنتالی سال تو اصا شاید کوشش بھی شروع نہیں کیجیے تک یہ لاباد اگر کوشش ہی شروع کر دیں گے تک کوئی نہ کوئی مسئلہ حل ہوا صحابہ گالیاں دن واسطے لاؤڈ سپیکر استعمال ہو سکتا ہے اللہ کا سے سناؤڈ سپیکر استعمال نہیں ہو سکتا محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا واسطے استعمال نہیں ہو گزشتہ سال اندر این گالیاں صحابہ نہیں دیا گئیں جنیاں ایس سال دیتیان. جو بکواس ایس سال کی گئی ہے پہلے نہیں ہوئی بار بار منافقانہ اعلان ہوتے ہیں کہ دیکھو مذہبی منافرت پیدا نہ کیتی جائے سپیکر اس واسطے بند کر رہے ہیں کہ جذبات ابھارے جاندے نے حکومت سے خود پارٹی بنی ہوئی ہے اس معاملے اندر کیا اخبارات اندر یہ اعلان نہیں ہوا حکومت کی طرف یہ بات سایا نہیں ہوئی کہ لاؤڈ سپیکر کی پابندی تو محرم الحرام دی مجالس مستث نہ ہونی یہ بازی نہیں کہ کی جی حکومت اگر خود پارٹی نہیں بنی تھی ہے کہ ایک گروہ کہہ دیتا ہے تیسری جو بارہ صحابہ جنیاں دے سکتے تو سو کر لگاؤ جو مرضی ہے کرو کہ دوسروں نے کیا تو قرآن بھی نہیں سنا سکتے ابھی بے غیرت ہو گئے سڈے تر نہ شرم رہی نہ ہیا رہی کچھ بھی نہیں رہا اور جس ویلے کوئی قوم بے حیا ہو جاتی بے شرم ہو جاتی ہے اللہ پھر وہی حالت چڑ دے اپنی مدد کا ہاتھ پیچھے کرتے اللہ اللہ نے اللہ نے ساتھی دے نا محمد ال اللہ والذین نا جڑے آپ کے ساتھی نے جنہ دے دن آپ گزرتے ہیں جنہ دیا رات آپ گزر دیا جڑے سفر اندر آپ جڑے حضر اندر آپ نال نام آ جانا خوش و معیت حاصل ہے جاب ساتھ ملیا ہوا ہے علی گفار اللہ کا ایمان بیان کر رہا ہے کہ جس ویلے میرے نا پرمانہ مقابلے اندر آتے ہیں تو وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہو جان اونا دے قدم نو کوئی ہلا نہیں سک وہ بن کے چپٹتے کوئی رحم نہیں کوئی ترس نہیں جڑے میرے دشمن نے اپنے بھی دشمن سمجھ ایمان دا ایک تقاضہ یہ ای بھی ہے اللہ دے نے یا من لاہ اولیاء اے ایمان ہو میرے دشمنوں اپنا دشمن سمجھے آج انہوں نے دوست نہ بنا بیٹھے جی میرے دشمن تو اڑے بھی دشمن اللہ کے دشمن اللہ کے دین کے دشمن اللہ کے دین کے دشمن اللہ کے رضول دے دشمن اللہ کے رزول دے, دے, دے, دے, دے دشمن صحابہ دے دشمن صحابہ دے دشمن مسلمانوں دے دشمن لا میرے دشمنوں خوش نصیب حاصل ہے آپ دے ساتھی نے اللہ نے جڑے آپ دوست دیتے ہوئے کاکرا دے مقابلے اندر بڑے سخت اشد اتنے مبالغہ رسی گئے جہے تو زیادہ سختی اور کوئی ہو ہی نہیں ہے اشب روح ماں گئی لیکن آپس اندر دے دل ایک دوسرے لڑے ہوئے ایک دوسرے مسلمان مسلمان بڑی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان دی مسلمان نال محبت شبکت ایک دوسرے میں ہمدردی خیر خاہی ان الفظان پر بیان کی تھی. شکت اور مہربانی کرتے ہوئے اس طرح ہی نظر ہوئے گے کما سال جا سا جس طرح ایک جسم ہے کسی دا نام اتنی اکھ رکھ لیا ہے نک کہو سٹ جوڑ اللہ لگائے نے ایک اندر محمد الرف اللہ صلی اللہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک انسانی جسمندر تین سو سٹ جوڑ ہے سب بھی جس ویلے درد ہو تکلیف ہو اگر اکھ اندر درد ہوں خدا نہ خاص کا کیا باقی سارا جسم آرام سے بیٹھا ہوا تکلیف شروع ہو جائے سارا جسم کوئی ہوں گے. نہیں آ رہو سو جا تاہ فرمایا چھوٹے تو چھوٹے جسم کے حصے اندر تکلیف ہوئے سارا جسم اس تکلیف نحسوس کر کے بےداری نیند وہ غائب ہو جاتی ہے بےداری ہو جاندی ہے یا بخار اندر مبتلا ہو جاتا ہے اس حصے کا احساس کربت کرتے ہیں ایک دوسرے کے اس طرح خیر خاں ہوں نے ایک دوسرے اس طرح شفقت اور مہربانی کا سلوک کر دینے جس ایک جسم کے مختلف آسا چ کسی نے تکلیف ہوئے تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے کیا واقعی؟ ایسی قسم مسلمان اے رضوان اللہ دل ملے ہوئے ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیر خاص کدی بھی کسی کے بارے نے کوئی ایسی بات سوچی نہیں کدی بھی کسی نے ایسی نظر نظر دیکھا نہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر خارجہ یہ بیان دے کہ ایسی کشمیریاں کشمیری کوئی مدد نہیں کر سکتے لہنت ہے ایسی وزارت سے اور ایسے وزیر ایسی کشمیریاں کشمیری کوئی مدد نہیں کرتے اللہ کی لانت ہو جائے ساتھی کون کون ملے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ ابھی دو ساتھیوں کا اس اقتصاد ذکر کیتا ہے ایک ساتھی ابو بکر سی ٹھیک ہے یاد گا آج تو تیسرا جمعہ پہلے ذرا ذہن اندر لے آؤ اس خطبے ذرا یاد کرو عرض کیتی گئی تھی کہ نماز کی ہر رقت اندر اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے مسلمان کی کہہ رہے ہوں اس دن سے رو مسا اللہ سکھا رستا دکھا اللہ سیدے رستے تلا الہ سیدے رستے مرد دم تک قائم رکھی سارے منجو سستہ دکھا او دے تے پھر چلا اور مرد دم تک کا انعمت بھی اللہ نے خود ہی فرمایا کہ اے کیا کرو یا اللہ وہ راستہ جہا تیر ان بندیا تے تیری مہربانی ہو گئی تیرے انعام ہو گئے ابھی پوچھیا اللہ وہ بندے کیڑے نے جنہ سے تیرا انعام ہویا اللہ نے وہ بھی دیا قرآن اعجاز عجیب و غریب ہے اللہ کا کلام جو ہے اللہ کی کتاب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرمانے القرآن قرآن کی ایک آئت دوسری آئس کی تفسیر کر دی. دی وضاحت کر دی اللہ نے او انعام یافتہ بندے بھی سان چار قسم کے بندے دستے. فرمایا انعم اللہ سن لوگ جنہ تیرا انعام, ہویا. تی انعام کنہ تے ہویا سب تو پہلے نمبر اللہ دے نبی اللہ اللہ دے پیجی ہوئے رسول الحمٰ من دوسرے نمبر ہر امتحق سن ساندہ تیسرے نمبر تے فرمایا شہیدہ دے سے فرمایا شہید سے چلانا سے محمد الرسول اللہ سارے سردار جا چکی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتیاں نے ایک پلڑے اندر سارا امتان دے سدیقوں دا ایمان رکھیا دوسرے پلڑے اندر ابو بکر صدیق کا ایمان رکھا جس میں دا وزن ہو. تو بہترین صدیق ابو بکر رضی اللہ شہیدان دے رستے تے بھی ایک شہید کا ذکر ہوا ہے اختتار نال جہاں نام ہے عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم. عمر بن خطاب اور دوسرے شہید کا ذکر وقت اجازت نہیں دے رہا احتساب بالکل شروع کر رہے ہیں ان شاء اللہ انہوں کا نام نامی, نامی ہے عثمان بن عفان رضی اللہ ایک موقع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنق نفیس خود آپ ابو بکر صدیق عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ مناسقین عبد اللہ بن اوبئی سلولی نے وہ پہاڑ دیکھیا اور پتہ نہیں کنی دفعہ چڑھیا بھی گا لیکن اللہ کی لانت ہو گئی انہیں ایمان نہیں اللہ ایمان نل دی توفیق تو چڑے رسول ذرا اس طرح جمبش کی تھی. خوشی نل پہاڑ اس طرح ہلیا جس وی خوشی منائی اور اس پہاڑ کی کنی خوشبختی تھی جہد سارے جہان کی رحمت آ گئی ہو اللہ اپنی جبش نو ختم کر دے سے اس ویل ایک ندی کھڑا ہے اور بے شہید ہے اے پہاڑ اپنی جمبش ختم کر دے رک جا تیرے تیر اللہ دا ایک نبی موجود ہے صلی اللہ علیہ صلاحیت ایک صدیق موجود ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ تیرے سے دو شہید موجود نے عمر اور عثمان رضی اللہ ابھی صدیق کا ذکر اختصار نیتا مناقب اور محاسم تو اینے نے کہ زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں مگر فضائل ختم نہیں ہو سکتی آج ایک حریف پڑھتے ہوں یہ بات سامنے آئی ابو بکر کے بارے اندر رضی اللہ خدا میراج تو واپس تشریف لیا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر فرمایا اے ابو بکر رضی اللہ میں جنت کی سیر کر رہا تھا کہ جبریلے امین نے مینو وہ دروازہ جنت دا دکھایا جس دروازے چ میری امت نے داخل ہونا اللہم منہم ابو بکر سدھی کرتے یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم لو ان کا می بھی اس ویل آپ ہوگا جب آپ دروازہ دکھایا گیا ہے جبریل نے وہ دروازہ دکھایا کاش کہ اس وجہ میں بھی آپ کے نام ہوگا جس نے ایک خاش ابو بکر نے اپنی بیان کی رضی اللہ آران عنہ پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تینوں مبارک ہوئے اس دروازے چ میری امت جو سب تو سب سے پہلے تو اندر جائے گا ابو بکر کی خوبیاں جان نہیں کی ختم نہیں ہو سکتا ابو باقا سب تو پہلے میری امت جو جو تو تو اس دروازے جو لنگ دیں گا امر عمر تروازے محال رضی اللہ کیا یہ تو بڑی خوشخبری تو بڑی بشارت اور بھی کوئی ہو سکتی ہے فرمایا عمر رضی اللہ میں جنت کی سیر کر رہا تھا جنت کے اندر پھر رہا تھا پھر دیاں پھر دیاں ایک محل بڑا ہی خوبصورت نظر آیا بڑا ہی عالی شان نظر آیا میں جبریل کو یا جبریل جبریل یہ محل جہاں بڑا خوبصورت ہے بڑا ہی عالی شان نظر آ رہا ہے یہ جبریل نے تھی حاضا لے عمر یا رسول اللہ اے اللہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب کا محل ہے یہ حضرت عمر نو حضور خود سنا رہنے بعد جن تندر دیکھ اج امر نو کوئی کرے جو دے بارے اندر نظریہ رکھے جو کچھ رکھتا ہے عمر دا محل اللہ نے دنیا کے رخصت ہون تو پہلے جنت اندر بنوا دیتا ہوا اور یہ گواہ انہیں دیتی ہے جی دی زبان چ نکلنے والی ہر بات اس طرح ہی سچی ہے جس طرح دن تو بعد رات سے رات تو بعد دن اندر آن کوئی شک نہیں اس زبان نے گواہی دیکھی عثمان ابن افغان رضی اللہ عنہ دوسرے شہید تیسرے ساتھی محمد اللہ صلی اللہ علیہ حضرت عثمان کا ایک لقب ہے تانے حیا شرمیلے دی مثال دل دینی اللہ حیات دی ایک واقعہ ہے کہ رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم اپنے کار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے مکان اندر لے کے ہوئے بڑی بے سکی نلکا پنڈلیاں تھوڑا جا کپڑا اس طرح اوپر اٹھیا ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ دروازے سے دستکے پوچھا گیا کون جواب آیا عرض کیتی گئی ابنفا یا رسول اللہ اے اللہ حضر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر آیا دا بیجا فا آزین لہو آپ لیتے ہوئے نے اور ابو بکر اجازت دے تھی کہ اندر آ جاؤ آ گئے بیٹھ جائے گفتگو شروع ہوئی تھوڑی دیر گزری پھر دروازہ کھٹ گیا اس کی ادا کون آواز آئی عمر بن ابن یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کا بیٹا عمر آیا رضی اللہ فا آز نل اسی طرح لیتے رہے اور اجازت دے دیتی کہ عمر تو بھی اندر آ ج پھر گل بات ہوتی رہی تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ کھٹ گیا اٹھیا گیا کون کیتی گئی عثمان عفان یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم عفان کا بیٹا عثمان ہے دروازے کے رضی اللہ آپ اٹھے پنڈلیاں سے کپڑا ٹھیک کیتا اٹھ کے بیٹھ کے سما آ لہو پھر اجازت دیتی کہ ہاں عثمان اندر آئے یہ ہوں بظاہر معمولی کی بات ہے کہ دو دوست اور ساتھیوں نے اسی طرح لےٹیاں لے کے ہی بلا لیا تیسرا ساتھی آیا ہے اس کے بیٹھے پنڈلیاں کپڑا درست کیتا ہے پھر اجازت کیا لیکن وہ کیا ہے نا تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے حضرت آئسہ دیکھ رہی ہیں رضی اللہ بلانا مجلس برخاست ہوئی کسی دوسرے موقع انہوں نے حل کی یا رسول اللہ اللہ اس طرح تُسی لیے ہوئے جی فرمات ہو میرے ابا آئے ابو بکر انہوں نے اجازت منگی آپ نے اس سے ہی حالت اندر اندر بلا لیا چچا عمر آئے انہوں نے اجازت منگی انہوں نے بھی اسے طرح ہی بلا لیا لیکن جس لئے عثمان بن عفان آئے رضی اللہ عنہ آپ اٹھ کے بیٹھے کپڑا درست کیا پنڈلیاں سے پھر انہوں نے بلایا یہ اتفاق ایسا ہو گیا یا یہ ارادہ شامل سوال بڑا باری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال سن کے جواب دکھا فرمایا الا من من آئیسا میں اس بندے کو شرم نہ کرتا جلو آسمان سارے فرشتے شرم کرتے عثمان عثمان شرم فرشتے اور ملائکہ کا شرم کرتے عثمان ابن آسمان اور شرم نہ کرتا اسی طرح لیٹیا اور پنڈلی تو کپڑا اٹھیا اسی طرح ہی بلا لیتا. عثمان ابن اس پوری کائنات اندر حضرت عثمان واحد ایسی شخصیت ہے رضی اللہ کہ جنہ کے گھر کسی نبی دیاں دو بیٹیاں یقے بات جیگری آئی ہو کے بعد دیگرے نکاح ہوا ہوگی ایک شخص نسے نبی کی بیٹیا پوری کائنات اندر صرف واحد مثال بن افانی ہے رضی اللہ تعالی. ایک بیٹی کا نکاح دیتا ہے حضرت امی دا وفات پا حضرت رقیہ کا نکاح دے اللہ دی شان وہ بھی وفات پا گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بلا کے فرماند نے عثمان اللہ اج اگر میری کوئی تیسری بیٹی ہوں دیتے میں ہوا نکاح بھی تیرے نہ لکھا اس عثمان کے بارے اندر پتا نہیں کہ کی کی کچھ کیا گیا ہے لکھیا گیا ہے اور ذہن بنایا اسی بڑے دیندار سمجھنے ہوں جنہ کی بڑی خدمات اسی سمجھنے کہ دین اندر نے انہاں کو بھی ایسا ایسیا غلطیاں ہوئی کہ حضرت عثمان مام سے وہ بھی بہتان لگا کے دنیا تو چلے گئے ہیں کہ اگر میری کوئی تیسری بیٹی بھی اج میں نکاح بھی تیرے کوئی لکھن والا کوئی کہا یہ کبھی اور لکھ دے کہ عثمان اپنا خاندان ہی پالتے رہے کہ پھر وہی بات سچی ہوئے گی یا پیغمبر کا نظریہ ٹھیک عثمان دوسرے شہید ہیں عمر تو بعد رضی اللہ عالان عنہ اور مسلمان نہ دے تیسرے خلیفہ ہیں بن اتفاق کسی مسلمان ابو بکر صدیق دے پہلے خلیفہ ہون سے کوئی اعتراض اور کوئی شک خلیفہ تو بلا فصل ہیں اللہ رسول دے بغیر کسی مزید الجھاؤ پہلے خلیفہ ہیں ابو بکر صدی رضی اللہ دوسرے خلیفہ ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اور تیسرے خلیفہ ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ اللہ نے قرآن اندر کی فرمایا محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ اور جیڑے ساتھی میں دیتے وسلم ابی و امی و روحی و میرے نا اور اور منفرا خلاف بڑے سخت ہیں روح ماہ ہو گئی آپس اندر ایک دوسرے شیرو شکر ہیں اللہ بڑے شدید اور, اور مہربانی کا سلوک دے دل اندر کسے ساتھی دے خلاف کوئی خدر کوئی نفرت کوئی ایسی بات موجود نہیں دوستان نے دوست ایک سوال پہ قطبا کے بہاور پورے نام نال ایک کتاب ہے جیسے اندر ڈاکٹر حمید اللہ ایک سکالر سمجھے جاندے نے کہ بہت بڑے عالم دین ہیں انہوں کا قیام پیرس اندر ہے مدت تو اس کے قیام پذیر نے کدی کدی آدھے نے تو وہ حدیث چون قرآن چ ایسیا گلان لب کے لوکاں سنا کے جاندے نے جنہاں نال دی خدمت تھوڑی ہوں ہوئے دین دے دی بارے اندر شک اور شبہ زیادہ پھیل میں مختصر عرض کیتی بہاول خطبات بہاولپور بہاولپور یونیورسٹی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اندر انہوں نے ایک مہینہ لگاتار چند لیکچر دیتے سن انہاں کا مجموعہ جڑا وہاں ہے قطبات بہاول پور پہنچے ہوتے دوست نے یہ سوال کیا ہے کہ کی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک اندر خاتون نو امام دا یا جماعت کران ذرا غور سر سن والی ہے کہ کسی عورت نو امامت کران دا حکم یا اجازت دتی سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک اندر حدیث اندر ایک واقعہ آئے ایک زئی فلکمر صحابیہ نام تھی حضرت ورقا رضی اللہ علیہ وسلم. حضرت ورقا نام تھی. رضی اللہ علیہ وسلم. جس مجاہد جہاد واسطے تیار ہوتے متعدد دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جی خدمت اندر حاضر ہوئی سد کی یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان مرد جہاد کرتے نے کچھ شہید ہو نے, غازی بن کے واپس نے, کہ اللہ گا راضی کر لیں خوش ہوتا ہے. ہے کہ میں بھی جہاد کروں اوہ نے اپنی خاص خاص میرا بھی جہاد پہ جانتے دل کر ہے. آپ نے فرمایا تو ہی جہاد تھا مدینے اندر ہی رہ کے جہاد کریا ارد کس طرح فرمایا اپنے گھر نماز پڑھنے ایک جگہ مخصوص کر لیں لاقے نماز پڑھنے ہاں واسطے ایک جگہ مخصوص کر اپنے گھر میں کسے مرد حکم دینا نکم دن وقت آگان کہہ دے کرے گا اتے کھڑا ہو کے سے تو محلے تحلے دیا عورتوں بچیاں نوں ملا کے اسے جماعت کرا دیا گا. اللہ تینوں اُنہیں ہی اور سواب دے دے گا جنا مرد صحابہ جہاد لے نا چنانچے ایک ضعیف العمر غلام ہے غالباً اوننا نام حضرت زکوان رضی اللہ حضرت زکوان ضعیف العمر غلام ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دے دیتا کہ تو تن ورکا کے گھر جا کے پن وقت آزان پہنی کرنی